بارہ سوال یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہے اس میں کیا حقیقت ہے ایک مرتبہ سے چالیس سوالات آئے تو اعلی حضرت فاضل برنوی نے ان چالیس سوالات جو تھے ان کا جواب دیا ایک زخیم کتاب تیار ہو گئی چالیس سوالات کے جواب میں اور اس کتاب کا نام ہی اس مناسبت سے کہ یہ 40 سوالات افریقہ سے آئے ہیں تو اس کتاب کا نام ہی فتابہ افریقہ رکھ دیا گیا فتح افریقہ میں افریقہ سے یہی سوال آلہ حضرت کی بارگاہ میں آیا کہ یہ جو کہا گیا کہ جو کسی کا پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہے تو کیا ماغلہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دور میں ایک آدمی سنی صحیح العقیدہ ہو مگر وہ کسی سے بیت نہیں یا کسی اس کے معیار کا کوئی پیر نہیں مل رہا اس کی مرضی کے معافے کوئی نہیں مل رہا ہے سنی صحیح العقیدہ تو یہ فتوا اس پر نہیں لگایا جائے گا بلکہ اعلی حضرت فاضل بریلوی یہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی بظاہر کسی سے مرید نہیں مگر سرکار غوث آزم سے عقیدت رکھتا ہے سرکار سہور ور سے عقیدت رکھتا ہے سرکار نقش من سے عقیدت رکھتا ہے سرکار خواجہ غرب غریب نواز سے عقیدت رکھتا ہے یا دادا گنبش علی حبی عقیدت رکھتا ہے تو گو یا وہ ان کا مرید ہے فتوا نہیں لگائیں گے کہ جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہے کہ امام اہل سنت کسی وضاحت کرتے ہوئے یہ کہیں کہ یہ جو کرا جملہ ہے اس کے لیے ہے ما اللہ کو یہ کہے کہ میں تو نبی کریم علیہ السلام کو بھی پیر نہیں مانتا یقیناً ایسے آدمی کا پیر شیطان ہے اب اس میں کوئی تردد ہوگا جو ما ذلح یہ کہے کہ میں تو حضور کو بھی پیر نہیں مانتا تو ہی ایسے آدمی کا پیر شیطان ہے اس تناظر میں یہ جملہ کہا گیا اور اس پر پوری تفصیل اگر دیکھ لی تو فتح افریقیہ جو متبوہ ہے اس میں آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں اس کی روح اور اس کا عرق میں نے آپ کو بیان کر دیا